بسم اللہ الرحمن الرحیم جمع اللہ سن چودہ سو انیس ہجری میں ہونے والے اس بیان کا نام ہے جہیز الحمد للہ نحمده ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشاهد أن لا إله إلا الله وعهده لا شريك له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 اور عیسائیت پسند مسلمان اس بعد میں شائع بھی ہو چکا ہے مگر پھر بھی کوئی نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں عہد کہوں گا تو سمجھیں گے نہیں اتبار کہوں گا تو وہی میں کیوں مشرق بنوں یہ تو ہندی مشرقوں کا دن ہے ہندی میں ایت کہتے ہیں ایت یا ایت کہتے ہیں آفتاب کو اتبار آفتاب کی عرادت کا دن